اس دور میں کفار کے خلاف انتہائی مؤثر ہتھیار اور تیر بہدف اسلحہ فدائی حملہ ہے فدائی حملوں نے کفر کے ایوانوں اور ان کی اتحادیوں کے دلوں میں لرزہ طاری کر رکھا ہے کفار توپ و تفنگ اور ٹینک و جہاز سے لیس ہو کر آئے زمینی آسمانی اور سمندری قوتوں سے مسلح ہو کر آئے تو انہوں نے اپنے سامنے فدائیوں کا لشکر دیکھا جس سے کافروں کی ہوا نکل کر رہ گئی ان فدائیوں نے کافروں کے جنگی نقشے تک بدل کر رکھ دیے زمین پر تو فدائی حملے ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اسلام کے شیروں نے سمندروں میں فدائی حملے کیے فضا میں فدائی حملے کیے مرد تو فدائی حملے کرتے ہی ہیں لیکن خولہ رضی اللہ عنہا کے جانشین ہماری ماؤں بہنوں اور اسلام کی بیٹیوں نے فدائی حملے شروع کر دیے جس سے کافروں کی نیندیں حرام ہو گئی منصوبے خاک میں مل گئے دنیا پر تھانے داری کے خواب بکھر کر رہ گئے کفار اپنی تباہی و بربادی سے تنگ آ کر فدائیوں کو خود اور جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں سلیب پرستوں اور ان کے نام نہاد مسلمان اتحادیوں نے بھی بھونکنا شروع کر دیا ہے جن میں بعض علم کے دعوے دار بھی شامل ہیں لیکن اطمینان رہے کہ کسی کے بھونکنے سے قافلے رکا نہیں کرتے فدائی حملوں سے مجاہدین کو روکنے والے صرف خود خودکشی نہیں کر رہے بلکہ پوری امت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں ایسے علماء اور عبادت گزار اس آیت کے مصداق ہیں یہ ایمان والو یقیناً بہت سارے علماء اور عبادت گزار لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ جہاد بھی سبیل اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں قال تعالی یا ایوہا الذین آمنو ان کثیراً من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویس الدونان صبی اللہ کفار چونکہ فدائی حملوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اس لیے فدائی حملوں کے جائز اور ناجائز ہونے کی بحث چھیڑ دی گئی ہے مختلف قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں مثلاً ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فدائی حملے میں مجاہد کو اپنی موت کا یقین ہوتا ہے جبکہ کفار کے نقصان کا صرف اندازہ اور گمان ہوتا ہے اور یوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں پھینک دینا تو خودکشی کے مترادف ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں اللہ جلشان فرماتے ہیں ولا تلقو بھی کمتل کہ اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو اس اعتراض میں جو اہم نقطہ ہے وہ اپنی موت کا یقین ہونے کے باوجود کارروائی کرنا ہے اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کیونکہ ایسا کہیں بھی نہیں آیا کہ اگر اپنی موت کا یقین ہو تو دشمن پر حملہ نہ کیا جائے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع اللہ سن آٹھ ہجری میں زید بن حارثہ کی قیادت میں حضرت حارث بن عمیر کے قصاص کے لیے تین ہزار کا لشکر مقام موتا کی طرف روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو تم اپنا امیر جعفر بن ابی طالب کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو تم اپنا امیر عبداللہ بن رواحہ کو بنا لینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر بنا لیں یہ لشکر مدینہ منورہ سے اس کیفیت اور یقین کے ساتھ روانہ ہوا کہ ان تینوں حضرات کو اپنی شہادت کا سو فیصد یقین تھا کیونکہ یہ ممکن ہے کہ گرنیٹ پھٹ جائے بارود کی آگ کے شولے بلند ہوں بلکہ ایٹم بم گر پڑے گولی لگے اور جسم سے آر پار ہو جائے مگر موت واقع نہ ہو جیسا کہ میدان جہاد میں ایسا ہوتا رہتا ہے مگر یہ ناممکن ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں ارشاد فرما دیں اور وہ قتل نہ ہو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے جسم کے ساتھ بم یا بارود باندھ کر فدائی حملہ کرنے والے سے بھی زیادہ موت کے یقین کے ساتھ میدان قتال میں کود پڑے تھے لہٰذا اگر موت کے یقین ہونے کی وجہ سے حملہ کرنا خود ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا اقدام کبھی بھی نہ کرتے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتدین کے خلاف جنگ میں فدائیوں کے رہبر و رہنما حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے مرتدین کی پناہ گاہ میں چھلانگ لگا دی تھی ظاہر ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے اندر اپنے آپ کو یوں پھینک دینا خودکشی کے مترادف ہے لیکن برا کا یہ فدائی حملہ مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا آئیے اس آیت کریمہ کی طرف اس آیت سے پیدا شدہ اعتراض کا جواب بھی سچے واقعات میں موجود ہے کے جہاد میں ایک شخص دشمنوں کی صفوں میں گس گیا اور دلیرانہ حملے شروع کر دیے جس پر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ننانوے سالہ انصاری صحابی ابو ایوب رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں موجود تھے انہوں نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اس آیت کا صحیح مطلب ہم خوب جانتے ہیں یہ آیت ہمارے یعنی انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب اسلام غالب اور فتوحات شروع ہو گئی تو انصار صحابہ نے مشورہ کیا کہ جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہم اپنے گھر بار کھیتی باڑی اور بال بچوں کی طرف دھیان نہ دے سکے لہٰذا اب ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جہاد کو چھوڑ کر اپنے بچوں اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو خلاصہ یہ کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں پر ٹوٹ پڑنا اور اپنی جان کو دو پر لگا کر دشمن کو تباہ و برباد اور نیز تو نابود کرنا ہلاکت نہیں بلکہ عین سعادت ہے البتہ جہاد و قتال سے دور رہ کر بزدلی اور کنجوسی کا مظاہرہ کرنا پھر مزید اس پر زبان درازی کرنا دراصل ہلاکت در ہلاکت ہے اور تباہی و بربادی ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب یہ حملے عوامی مقامات پر ہوں اس میں کفار کے بوڑھے مرد عورتیں اور بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں حالانکہ ریت نے بوڑھے مردوں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے یقیناً حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو جنگ میں قتل کرنے سے منع فرمایا ہے مگر یہ اس وقت ہے جب کہ بوڑھے عورتیں اور بچے جنگ میں شریک نہ ہوں اور اگر یہ جنگ میں شریک ہوں یا جنگی کافروں کی مدد کرتے ہوں خواہ مشورہ دیں مالی تعاون کریں جنگ کرنے پر امادہ کریں جاسوسی کریں مقصد یہ کہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ کفار کے مددگار ثابت ہوں تو ان کا قتل جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے امام تحاوی رحمہ اللہ نے شرح معان الاثار میں اس مسئلے کی تفصیل بیان فرمائی ہے غزبۂ حنین کے بعد دریت بن سما کو قتل کیا گیا اس کی عمر ایک سو ساٹھ برس تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آسمان یہودی عورت کو قتل کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کیا کرتی تھی اس وقت کی تحقیق کے مطابق دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مرد یا عورت آپ کو ملے جو کہ مسلمانوں کے خلاف اپنی حیثیت کے مطابق جنگ میں تعاون نہ کر رہا ہو یہ ہماری صرف غلط فہمی ہے وگرنا کافروں کا ہر فرد جوان ہو کے بوڑھا مرد ہو کے عورت بچہ ہو کے بچی ہر شخص اپنی اپنی سطاعت کے مطابق تعاون اور پشت پناہی کر رہا ہے اللہ تعالی یہ سوچ مسلمانوں کو بھی نصیب فرما دے کہ ان کا ہر شخص میدان جنگ میں کود پڑے تو کفار بہت ہی جل شکست کھا جائیں گے انیس رجب چودہ سو بائیس ہجری کی رات عمارت اسلامی افغانستان پر امریکی حملے کے بعد امریکی صدر بش نے ایک خطاب میں کہا کہ امریکہ کا ہر فرد فوجی ہے دیکھیے روزنامہ اوصاف بیس رجب چودہ سو بائیس ہجری اٹھارہ اکتوبر دو ہزار ایک بروز پیر اب جب کہ کفار خود ہی اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کفار کا ہر فرد فوجی حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے تو پھر ان کے عوام کے قتل کے جواز میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فدائی حملے جب کسی عوامی مقام پر ہوں تو اس میں مسلمان بھی ہلاک ہو جاتے ہیں جب کہ مسلمان کو ہلاک کرنا شریعت میں بہت بڑا جرم ہے یقیناً مسلمانوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے مگر یہ اس وقت ہے جب کہ مسلمان ہی کو قتل کرنا اور ہلاک کرنا مقصود ہو جب کہ ہم قتل تو کفار کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عوامی مقامات کا تعین کرنے کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں مثلاً وہ کفار کا تجارتی مرکز ہوتا ہے جس سے کفار کی معیشت پر ضبط پڑ سکتی ہے یا وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے پرزاجات بنتے یا فروخت ہوتے ہیں جو جنگوں میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں یا وہاں سرکردہ کفار یا ان کے اتحادیوں کے عزیز ہوتے ہیں جن کو قتل کرنے سے سرکردہ افراد کو ذہنی طور پر صدمے سے دوچار کر کے نفسیاتی دباؤ میں لانا مقصود ہوتا ہے یا کسی عوامی مقام پر حملہ کر کے عوام کو کفار یا ان کے اتحادیوں کی حکومت کے خلاف میدان میں لانا مقصود ہوتا ہے اس طرح کی بے شمار حکمتیں ہر موقع کے مناسب ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی عوامی مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے مگر ایسے عوامی مقامات میں ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ان کے دل میں دنیا کی محبت رچی ہوتی ہے وہ انہی مقامات پر جو کہ فحاشی اور عیاشی کے اڈے یا دولت کی پوجا اور سودی کاروباری مقامات ہوں وہاں پر ہی ان کو قلبی راحت اور سکون ملتا ہے اور ایسے مسلمانوں کو وہاں سے جدا کرنا مجاہدین کے بس میں نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ کسی بھی متعین ہدف کے بارے میں یہ اعلان کرنا ممکن نہیں کہ وہاں کل یا پرسوں فدائی حملہ ہوگا اور مسلمان اس جگہ سے ہٹ جائے اس طرح کا اعلان کرنا مجاہدین کے بس میں نہیں خلاصہ یہ کہ جس حملے میں کفار کو قتل کرنا مقصود ہو اور مسلمانوں کو قتل کرنا مقصود نہ ہو مگر مسلمانوں کے قتل کے بغیر کفار کا قتل ناممکن ہو تو فکرائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے ایسے مواقع پر مسلمانوں کے قتل کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور بنا میں خدا کارروائی کر گزرنی چاہیے صاحب ہدایا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ کسی قلعے پر حملہ آور ہوں اور اس کے اندر کوئی مسلم تاجر یا قیدی ہو تو اگر کے اس قلعے پر حملہ اوور ہونے میں مسلم تاجر اور مسلم قیدی کو قتل کرنے کا نقصان ہوگا مگر ان کی وجہ سے کفار کو اگر قتل نہ کیا جائے تو یہ نقصان اس سے بھی بڑا ہوگا اس لیے یہاں بڑے نفع کی خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے قدوری میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کفار مسلمان بچوں کو بطور ڈھال استعمال کریں تو ان بچوں کو قتل کرنے سے دریغ نہ کیا جائے حاشی قدوری میں اس مسئلے کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایسی صورتوں میں جو مسلمان قتل ہوں گے ان کی دیت اور ضمانت بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ دیت ایک زمان ہے اور جہاد فریضہ ہے اور فریضے کی ادائیگی پر زمان واجب نہیں ہوا کرتی